عليها يتكئون وزخرفها وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك الانتقين سد لہ مولا ن لاہو نیو نمنوسلو لو السل تسلی تسلیما شوق شوق رول بابا دمند سلا تو سلام والی گایا سی دیا سولہ سلا تو سلام حبیب اللہ صلا تو السلام علیک سید رحمتہ و صابق یا سید یا محمد رسول اللہ جا زندگی مدینے سے کے ہوا قلا جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا قلا شاید کے حضور خفا ہے منا کلا پھر لفظ ہوتا فرمانا جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا قلا شاید کے حضور خفا ہے منا قلا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باتن سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باتن سوار لیں ابو بکر سے جا اشکو وفا کلا دوبارہ پھر تو مجھے شاعر آخر کچھ ہم بھی اپنا چہرہ پاتن سوار نے کچھ ہم بھی اپنا چہرہ پاتین سنوار لیں بکر سے دنیا بہت ہی مسلمان پہ تنگ ہو گئی ادی دنیا بادشاہ کرنے والے جنہیں بادشاہ دیا جتیاں کھڑکار سن کے دنیا دے بادشاہ کم جاندے ہوں سن حال کیا بن گیا دنیا بہت ہی مسلمان پیتنگ ہو گئی سب نلیل ترین قوم مگر سمجھ جاوے تو اس درتیمان سمجھا جاوے کیسی عجیب بات ہے دنیا بہت ہی مسلمان پتنگ ہو گئی ہن پھر کی کریے ہوتے گئی ہے دنیا بہت ہی مسلمان پتنگ ہو گئی فاروق آزم کے دور کے کچھ نقشے اٹھا کے لا دنیا بہت ہی مسلمان پتگ ہو گئی دنیا بہت ہی مسلمان پتگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے کچھ نقشے اٹھا کے لا محروم کر دیا ہے جن سے ہمیں کنا نے معروم کر دیا ہے جن سے ہمیں گناہ نے معروم کر دیا ہے جن سے ہمیں گناہ نے اس سے وہ زاویے شرم و حیا گیلا محروم کر دیا ہے جن سے ہمیں گنا نے اس ماں سے بو جا بھی شرمو کے لا شاعرہ کرتے جا کے نچوڑ کر دے کتنا لفظان دینا لاپ یورپ کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم یورپ کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر بغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر یورپ کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے ان پھر کی کریے فرماندہ آخر ہے یورپ کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے جا علم کی خیرات لے گیا فکرخیت جل دل دماغ زبان ذہن وسلم صدا مدی نے دوستو سوال محفل شریف کا اہتمام کیتا گیا اللہ رب العالمین بار دعا ہے اگلا دی دی جہان بہتر اور سونا کرنے تو نصیب فرماوے کیونکہ دنیا ات دنیا مزرا تل جو اتنے بیجاں گے اگلے جہان در وہی چکنا ہے اللہ ایسا نہیں ہو سکتا برے کام کا برا انجام ہوں برا کم کرو گے انجام برا ہوئے گا اچھا کم کرو گے انجام اچھا ہو گا دوستو کی وقت ختم شروع آتے ہیں اڑائی ہو گیا اڑائی قرآن مجید فرقان نے امید مقدسہ تلاوت کی اللہ تعالی دے قرآن میں جناب یہ بات کہ مسلمان آل اسلام دور ہو جانج کیا ہے لف شا سب جنابوں سم نہ آپ دوبارہ پھر ایک ہے اسلام تو دور ہو جانا اے ڈکی چھپی بات نہیں ہے سارے ہی اس گل سارے ہی اس گل تقریباً جانتے ہیں جہاں تھوڑا جہ تھوڑا بہت بھی اسلام کے شوق رکھتا ہے محبت رکھتا ہے دھیان رکھتا ہے وہ اس گلتا ہے یار مسلمانوں کے مسلمان تو ہیں پر اندر گلاسمانوں نے اس طرح تو تیرے ہاتھ تھک جان کے سے اس طرح کرو ویسے محبوز کر لے سونا تھک جا سکے ویسے آواز کر لے سو دوستو قرآن مجید فرخانے بات قرآن مجید فرخانے اس تعلق محض رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پیغمبر کے زمانے کی حد تک ہی نہیں سی ایک کتابِ ہدایت ایک قرآن مجید بزہر ایک بہت بڑی کتاب نظر دی جی اک پاک ہوئے جہ اللہ دی عزت کی قسم ہے ولا ولا اللہ فی اللہ دا دا کوئی راز ایسا نہیں ہے کوئی نقطہ کوئی سمجھداری جہی اللہ تعالی نے اپنے کلام قرآن مجید دے درنا سمجھائی ہوے۔ اکھ ویکن والی ہو اصل دل دی اکھ ادھی ہو گئی نہ بند ہو گئی تا کر کے حقائق سمجھ نہیں آتی ایک میں چھوٹی جی بات کر کے اگے میں اپنے موضوع نو چلانا وا ایک ورا محبت لگر جی کرے تو بولو سبحان اللہ قرآن, سمجھ قرآن سمجھ نہیں آ سکتا میری مسال دیتی ہوئی گل بیان لذیذ مسئلہ کھل جائے گا اے قرآن مجید ہے، میں کے ہے اللہ تعالیٰ بارے اللہ اللہ ہے ہے ہے ہے تو, سنیا تو, ہویا ہے تو میرا کو میری مسئلہ بنیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن اگر ریزا ریزا ہو جانا کلام جا جا جا رو اس درجے جانا سی؟ اگر پہاڑا گل پوچھنا مدرسہ شریف بھی ہے کئی بچیاں نے قرآن مجید ہفت کیا ہوا بچہ چھوٹا جہا سات سال کا دا، اٹھ دا، دا، دس کا پورا دا پورا قران مجید بڑے تے بڑے رہ گئے بچہ ہے چھوٹا دل ہے کمزور جسم ہے پر پورا دا پورا قران دے سینے دے اندر محفوظ ہے یہ نہیں محفوظ ہے یا نہیں سوال پیدا ہوندا ہے جو میں نقطہ بالکل اختتام تک پاگلوں پہنچاواں گا تانوں میری گل دا وزن معلوم ہوئے گا ادھر ویکھنا سوال پیدا ہوندا ہے کہ اے ہی قران مجید اے اللہ تعالی فرماتا ہے اگر اسا پہاڑا دے نازل کردے پہاڑا نے ریزہ ریزہ ہو جانا سی اللہ آه آه آه آه پہاڑا ریزا ریزا ہو جانا دے سینے کی محفوظ کر دے قدرت اور طاقت رکھ دے سونے مثال دینا مثال نال مسلا سمجھ آئے گا یہ ایک سورج ہے ایک ہے چن سورج دی روشنی اپنی ذاتی ہے جہاں سورج ہے نہیں کے جا کے سکتا پکھے کیوں چل رہے ہیں اس واسطے کہ سورج کی تپشیا کیا ہے سرج دی تپش ہے اور رات رو بھی پکے صرف اور صرف سرج دی تپش دے جنہیں تیارے دیں اثرات دیں تانچلانے پہنے دیں سرج دی تپش ہے ویخ نہ چاہو ویخ نہیں سکلے کیوں کہ سرج دی روشنی ہے چلال والی اگر کوئی ویخے گا اکھا خراب ہو جان گیا جن اردو چاہدے نے چندہاں جان گیا خراب ہو جان گیا پر ای ہی روشنی جدہوں چاندہے پیندی ہے چاندہ سینہ ہے جمال والا روشنی سرجدی ہے جلال والی چاندہ سینہ ہے جمال والا جدہوں ایہی روشنی ایہی روشنی سرجان اگر برآہے راست عکاں خراب ہون دیا نے جسم سردہ ہے پر جدہوں ایہی روشنی چاندہ پیندی ہے چاندہ سینہ ہے جلال نہیں جمال والا او اے ہی روشنی نو اپنی محفوظ کر سورج, سورج دی روشنی ہے جلال والی چن کا سینا ہے جمال والا جدو روشنی او اس چن دے سینے وہ تپش بھی مک جاندی ہے اور اے جیڑی خراب ہو سونے آن اللہ نے قرآن نازل کر دے پہاڑا چلال پہاڑا نے ریزہ ریزہ ہو جانا سی پر سونے آن رب نے قرآن تیرے میرے تک پہنچان واسطے واسطہ سینہ نئے مستفا جہاں کہ ہے جمال والا رکھے جے جلال والا خوران پراہ راست نازل ہوئے سینے پھٹ جان دل پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاند پر سینہ نازل ہوئے اور زبان کسی پاس فاروق بن ہے عثمان بن ہے عمر بن ہے علی بن پیار کلام, الہی، کلام الہی، واسطہ پیغمبر تیرے میں تک پہنچ رہے اللہ سمجھانا چاہ رہے میرے بندیا میں اپنا کلام سیدھا سا بھی تیرے تک اپنا سکنا وا میں محمد گا واسطہ جی سینے دا تعلق سینے ہوا سینےفا کٹھیج کے قرآن اللہ کی عزت کی قسم ہے اس زمانے دا شیطان کہ کوئی نہیں لہذا یاد رکھ لو پیغمبر کلام علاحی نجا وا الفاظ قرآن دے ہو من دے اندر محبت و تعظیم پیغمبر علیہ السقلات و تسلیم دینا ہوئے ہوئی جاؤ قرآن ہدایت دے با. میرے لفظہ نو سمجھے میں اکیائے جاد رکھ لو جرہ قرآن سناوے قرآن سناوے پر سینے میں تازیم نہ ہوئے قرآن سناوے پر سینے دے اندر محبت رسول نہ ہوئے تازیم رسول نے شرط قرار دے پکی گالے زمانے گا. قرآن پڑ کے لوگاں گمراہ کرے کا ہدایت راہ نہیں سی مستفا دلک ضروری ہے کیوں اے قرآن اسا جو پڑھنے ہاں جی اگر سینہ مستفا دا واسطہ نہ ہوں گا. <سجن> سی نئے دا واسطہ نہ قرآن سڈے تک پہنچ نہیں سکتا سونے پتہ لگیا ج سی نہ مستفا واسطہ نہ ہو پھر سمجھ آئیے ہی نہیں ہے چھوٹی جی کدے کی گل کرنا چاہوں کہ نبی دا وسیلہ نہیں زور دا دا نہیں پیش کیتا جا محمد سونے کا بھی پیش مطلب اے اپنے موضوع اور سمجھاؤ کون گل؟ گل؟ گل؟ مسلمان ہاں سارے مسلمان بیٹھے ہاں سارے سارے مسلمان بیٹھے ہاں دائیں بائیں سجے کبے اپنے وجود ویکو اپنے وجود ویکو کہ ساری صورت ساری شکلو صورت سا کردار و آداد محمد مستفا کن رلتا ہے اور اسلام دے دسے طریقے دے مطابق کتنا کو ہے ٹھا رہو مزید سمجھانا مزید سمجھانا ادھر جہ تھوڑا جب عرصہ زندگی کا تیس چالیس سال گزار چکے پچاس سال گزار چکے میرے والو یہاں چکر نا پہو ادھر تو توجہ کرو گے سارے ہی ادھر ویٹنا شروع کر دیں تو ادھر توجہ <تصفيق> پیچھے چلے جاؤ تقریباً چالیس سال یا پچاس سال پیچھے چلے جاؤ اپنے آس پاس کے محول سارے تل اس طرح متوجہ ہو جاتے ہوں بالا نے ایک پیے گا تو دوسرے نے پیاس نہ بھی لگی تو انہیں اخلا لا دوجے نے پی لا تو میں ادھر لکھو اپنے آس پاس کا ماحول چالیس سال یا پچاس سال پیچھے جاؤ اپنے آس پاس کا ماحول دیکھو غور کرو گلیاں دا ماحول محلے دا ماحول گھر دا ماحول لوگاں ذہن دل دماغ اپنا بچپنا بچپنے کے احوال سگیا سنگیاں بیلیاں بےلیاں اٹھن بیٹھن توجہ کرو گے وہ ماحول معاشرہ ایک اج کا تے معاشرہ اپنی جوانی دے ابتدائی ایام اور اج کل دے گلیاں بازار دے اندر پھرن والے نوجوان دے مسلمانوں دے حالات کو حوال ادو شرمو اللہ تعالی کا خوفا نہیں نبی سرکار زمانے کی گل نہیں کر رہا چالیس سال پچاس سال پچھا ہن دے لوگوں کا خوف ہے خدا پالے لوگ کا تقوا تہارت اندر ذرا برابر نہیں آئے گی شبہ نہیں ہوئے گا قسم خدا دی کر کے آنا چالیس دے سال سے پنج سال پشا کا ماحول ویخ لو اج کا ویخ لو زمین آسمان دا فرق نظر آئے گا پیو دادے، اگر چڑ جو جو جو جو کے گئے سا تو پانی کار سر گئے ہال کی بات میرے لفظ تقریر ڈراما نہیں ہوں دا یہ محفل جڑی ہوں دی سمجھن سمجھا آنماستی ہوں دی ایک گالتے بلا شخص و صبح صحابے تھے اس اندر رتی برابر بھی شاک نہیں کوئی منن لگیا انکار نہیں کر سکتا کہ جڑیاں گلنا مسلمانہ دے اندر ہوندیاں سننا ہون مسلمان اچنی رہ گیا مسلمانی در کتاب مسلمانی کتاب بانچے مسلمان کی تھے نے مسلمان درگور و قبران درگور. و کدھر ٹور گیا قبران و ٹ شرما دادرا انج تار تار ہوں سن جی ہوں لفظ بولن دے کیا مسلمان دی عزت انج بے مول سی جی ہو گئی کیا دنیا دی مستی دنیا دی عیاشی نے مسلمان کیا قبر حشر اس درجے دی بھولی ہوئی جلی کہ ہوں سان بالکل بھول چکی اگر اس گل پھیلا جاواں پھیلا جا پھیلا جاواں ایک دکھاں دی داستان ہے دکھاں دی داستان ہے بردی جائے گی بردی جائے گی بردی جائے گی, جائے گی ہائے ہائے اے درویخ قد وقت, قد وقت ہوئے قد وقت ہوئے کہ اپنی بچی دے سامنے گھر والیاں دے سامنے غیر بندیان دا نام ایوی حیاء دے خلاف سمجھا جائے ایوی حیاء دے خلاف تجکا لگے دلو محسوس ہوئے کیا دل بدل نہیں گئے کہ کافر کنجر ننگا ہو کے آوے تی دھی بہن کول بیٹھ کے دیکھے پھر بھی دل تے دھجکا نہ لگے کیا دل حالے تک بدلے نہیں میرے لفظوں تو تسا توجہ نہیں کرو محمد بارہ پھر کر دینا تسا بہت سمجیدہ ہو کے سماعت فرما رہے ہو اچھا سونو پھر گال سنو دوبارہ میں کی آخری ہوا کیا دل تب بدل جانا میں موضوع جی رہا سمجھانا ہے وہ دیوان سے ایک بنیاد تیار کر کیا دل نہ بدل جانا دل نہیں منتا کہ دل بدل گیا ادھر کیا اے میں یہ بول رہا کیا حقیقت نہیں ہے کیا اے غلط بات ہے بی بی این نام نام نام ادھر ویکو غیر بندے کا نام دیکھو نام صرف نا لینا دل اتنے تجقا بجتا سر ذرا مناسب بات نہیں ہے بیبی بی دے سامنے خیر بندے دا نام میں رہا حالات کتوں تک تبدیل ہو رہا ہے الگ بات ہے یہ ہے جی نشا نہیں کوئی خیال نہیں ہوتا روڑی پیا ہو پتہ جہاز ہے نا جہاز کتنے ہوں پیا روڑی تو ہوں پر سمجھ جاؤں ہا چوڑا پیا کتنے ہوں جاگو پیا کتنے ہوں ہائے ہائے کیسا عجیب نشہ کیسا عجیب نشہ دنیا دے مال دے دولت کا دے نشہ سرمایے پیسے کا نشہ کون اس طالم قوم نو سمجھائے کہ بے حیائی دی روڑی دے پہ بدکاری دی روڑی دے پایا بے روڑی پایا خدا چین دی دیا بیتو اپنے بال خیر بخا دیا بازار نکلن کوٹیاں بہ کے بھی روڑیاں ہونا دیا بیبیاں سارا پاک وانگو چار دیواری دن رہ گھوڑے پیروں کے تھلے بھی ہو سیر کر رہی ہوئی تو جو ہے نا ایک بار بولو سبحان اللہ دوبارہ دوبار جہاز دوبار ایک جہاز ایک روڑی تو اٹھتا ہے میں پیا روڑی سمجھ رہا ہوا دے بس نشا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے نشا ت وہ مساجد کلبا کرے وہ قوم اندر بیٹھ کے بھی روڑیاں وہ جہی قوم اپنے مدارس نو اجاڑ کے برباد کر کے دے تعلیمی مراکز نو رون کو آباد کرے خام روڑ بھی روڑیاں اللہ دی دی قسم ہے وہ جنہ محمد اندر بھی پی دا نام سن کے دنیا کفر چپتی ہے او گٹیا نال بندہ ذلیل نہیں ہوں محمد کا دین چھوڑ کے جلیل ہوتا ہے سمجھ رہا ہو کہ کوئی نہ تو سو ہال یہ ہال یہ بن گیا ہے کتنے بس اس گل تھوڑی جی پھر اس بات میں قرآن کرو کئی بندے بعد چہ بھی دے بات ہے نہیں فوت کی موقع سی موت کے حوالے کوئی گل نہیں کی وہ جلدی دنیا تو گئے ٹور گیا اپ جینا پر جیندیا مردہ وا میں تاری زندگی کی گل کر رہا ہوں میں کیا کر رہا کاش تھی لفظوں نہ ہوسری دوسرے پاس غیر ننگا ہو کے آوے پھر کیا کرے جنہوں میں بیان پتہ نہیں کیا ہو جائے تبھی کیا سوچو وہ کیا کرے تھی بہن کول بیٹھ کے دل دجکا بھی نے پی ہوں مگر کوئی نہ قرآن یاریاں رکھنے جلیل نہیں ہوندے قسم خدا دی کر کے آنا اللہ تعالیٰ دونوں چگان چاہیے بولو سبحان اللہ۔ مولا جل ولولا الناس واحدة جل من كل ذلك لما متا دنیا اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھا ہے اللہ اقبال ورگا بندہ بھی قرآن مجید کے حوالے دار رو کے آخر ہے امت نو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر ترس و کر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اعلی یا میں اقبال فرما ادھر میں اقبال فرماؤں ہوں مولا دراؤ مولا مو چھوڑ کے ادھر ویخنا سجنا ربلا لمی جلا میں جہول کریم اسے راج نوج دے سمجھ آوے پہلا گل سے سمجھ آئے کہڑی گل جیسے غلطی مسلمان تو تو تو تو اسلام العالمین جلا مجل کریم فرما ہے مفہومی ترجمہ پیش کر لگیا میں قرآن مجید ربلا ہے اگر ایک بل اگر اے گل نہ یہ ہوئی گلوئی اگر اے گل اسلام چھوڑ جانا ہے اگر اے گل نہ ہو کرنا سی مولا تالا فرما ہے اصا کا فرانو ایسا سازو سامان دینا ساز و برتن دا دینا کہ دے مکان, دے مکان، سونے دے چاندی دروازے سونے چاندی دول دے. دے دے. دے دے. دے برتن کا بڑا الا سامان ہونا سی توجہ کو سامان اے جنابے والا اے جنابے والا اے پلیٹ یہ گلاس اے فلانی اے فلانی شہ اس طرح دیا شہیا ساری سونے چاندی دیا آنیاں سن اللہ تعالی فرماتا ہے اگر یہ گل نہ ہوتی کہ سارا کافر ہو جانا جان سارا بےمان ہو جانا ہے وہ سار دین سارا چھوڑ جانا ہے چاندی یار سونے چاندی دامان کہ انہاں دیا کوٹھیاں بھی سونے تے چاندی دیا ہونا برتن کا سامان بھی سونے تا چاندی دا ہوا کی عطا فرمایا رب العالمین امیر فرما ہے کہ جانا ہے وہ تسا کا بن جانا ہے وہ جدو کا فراہم کا دولت ویکنی ہے سونا ویکنا ہے پوٹیاں ویکنیاں نے تسا کافر بن جانا ہے رب العالمین نے اشارہ دیتا ہے کہ کافر دا سازو سامان مسلمان دے ایمان تو دین دو اسلام تسلام دو دور ہٹ جان کا سامان ویکھنا سجنا اج جیڑی جڑ دنیا دور ہوئی اسلام تین تو تور ہوئی اجا بندہ مولوی میرا بیٹا اگریز بن جائے اب پیرا بیٹا اگریز بن جائے اب جناب والا عمام کا بندہ میرا بیٹا اگریز بن جائے وہ جہاں پاپ ائی پوجی اگریز نو وہ جیڑی اگریز نو ویخنا گوارا وال نظر کرنا گوارا نہ کرے اگریز والنا گوارا نہ کرے اگریز نو چوڑا سمجھ والی نگاہ نبی کا فرمان پیچھے ہوئے اگریز دی نگاہ نبی تعلیم نگاہ کا درویخنا قوم اپنے نبی کی آخے لگ کے گنا چھوڑنا گوارا نہ کرے اپنے نبی آخ لگ کے او جنابے والا برائیاں چھوڑنی گوارا نہ کرے وہ جہری قوم اپنے نبی آنکھے لگ کے سنا چھوڑنا گوارا نہ کرے وہ جی قوم اپنے نبی آ پدکار چھوڑیاں گوارا نہ کرے قوم اپنے نبی پگ کے دے آی آی چھوڑنا گوارا نہ کرے آج ہی قوم دے پچھے لگ کے سلام چڑنا گوارا کر لو قوم دے دیچے لگ کے چومے چھڑنا تے گوارہ کر لینی ہے اج اوام دے دچے لگ کے مسیطہ چھڑنا گوارا کر لینی ہے وہ سجنا درویخ مولا تالا یہ سراج نو سمجھاتا اے اے قوم دے جڑے دل بدل جانے نے مال ویکھ کے انہ دا سرمایا ویکھ کے انہ دی دولت ویکھ کے انہ دی دنیا ویکھ انہ انہاں دے دل بدل جانے او سجنانا اللہ وحدہ اللہ شریف مولا دی قسم کر کے آنا رب العالمین جللہ میں جہوالکریم تپاک حبیب فرمانتا ہے او مسلمان تو میں قدر کرنے دنیا دی مال دی دولت دی پیسے دی پر تیری نگاہ دی اندر ساٹی نگاہ دی مولا دی رضا دی قدر نہیں رہ گئے محمد مصطفیٰ دی رضا دی قدر نہیں رہ گئے یہ تر بے خلاق قسم خدا دی کر کے آنا آقا نام دار مدینہ دی تاج نے فرمایا شریف روایت فرمائے اگر پوری کائنات وہ پوری دنیا کی اگر قدر اللہ دی, دی اندر ایک مچھر سے دی بھی رب العالمین نے ایک نہیں دولت اے دو پتا لگتا ہے دنیا دی قدر مولا دی نگاہ نہیں ہے مولا دنیا دی قدر نہیں کرتا وہ پیلال ورگے دل دی قدر کرتا ہے یار جار پیار کرنے والا ہے اچھو نجنا سبحان اللہ ادھر ویخنا سجنا تین گل سنا لا وا توجہ رکھا جائے وہ یار دماغ کرا بنتا ہے بندہ عزت والا بندہ کول بہتی دولت ہوں بندہ عزت والا ادو بن رہے جدو اندر کو سواری سے گیڈی وڈی ہوں وہ ادھر ویخنا سجنا میں تینوں یہ گل سنا لا وا کھلیا بہ کرو گا حدرت کے منہ س آپ سرکار روزانہ دس ہزار کا سوٹ پاؤنڈ اور جہی خشبو آپ لوگ جیڑی گلی لنگ جان شام تک خشبو دلے سجنا کلمہ پڑے وہ جدو مسلمان ہوئے دے میرے نبی غلام بن گئے پھر حال کیا بنے حضرت مساب بن امیر آ رہے میرا مدینے کا تاجدار اپنے دے درمیان ویٹ ہوئے اپنے یار حضرت مساب بن امیر آدی ویخو آدی ویخیا آپ نے لیلے دی کھل لے لے لپٹی میرا مدینے دا تاجدار ویخنا رو پ میرا مدینے دا تاجدار رو کے یار فرما یارو اسپیلو وال ویکو اللہ دے اللہ تعالی دے رسول دے پیار نے توجہ نہیں فرمائی نے ایمان ادھر ویخنا توجہ ایک گل کر دلیل پیش کرنا ایک دلیل کس گل سے دلیل توجہ دنیا پوری ہو پاس ایمان دی زبی ہوئے پوری دنیا کی قدر ایک پاسے ایمان دی دی قدر ایک پاسے دلیل تیسرا سپارا کھولیا آخری آیت شریف اللہ تعالیٰ ادھر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ج نے کام گئے فرمایا پوری دنیا سونے دی بھری ہوگے لیا, و مولا تالا فرما اگر پوری کائنات سونے دینے کی قیامت والے دن کافر رب نو پیش کرن, ارد کرن مولا اے تو دے دے فرمایا تو نہیں بچ میرے نبی نے فرمایا جیسے سینے رتی برابر بھی ایمان گا فرمایا رب العالمین اخیروں اخیروں جنت دے گا پتہ لگتا ہے کائنات سونے دی بھری ہوئے رب عذاب تو نہیں بچا سکتی رتی برابر نبی کا پیار عذاب تو بچا ل پجوائنا سجنا درد نو نہ سبحان اللہ ادھر ویخنا سجنا مولا تعالیٰ نے فرمایا کافراسا سامان سونے چاندی کا گھبرایا کافرا دیا دولت ویک کے نہ گھبرایا جے اپنا سامان کول تھوڑا کھبرا کول بہتا ہوے او تے مکان ساتا کابروں دیا کوٹھیاں نہ گھبرایا جائے وہ کابر جہاز کے اندر اٹھنے ہو گھبرایا جائے کیونکہ کافر عزت ہے جہاز پر جڑا مومن فرید وارگا جو کمال آپ نے فرمایا تیرے کول کی کمال ہے آخر میں دے اندر اڑنا جاننا وا آپ نے فرمایا ذرا اڑ کے واؤ وہ جدو اڈیا میں وہ جدو اڈیا ہے بڑیاں پوالیاں میں بڑا اڈ رہا وا بڑا اڈ رہا وا بڑا کمال وا رہا وا آپ نے اپنی جتی وشارہ کیا کیتا فرمایا نہیں جتی ہے توں نہیں اڈنی ہے وہ جتی اڈی اندر سر چڑل دڑل دڑل وج کے انہوں زمین تے لیا پیرا چاہ کے بہ گیا میں معافی منگنا وا اور مینو کلو پڑھا کے مسلمان بنا دے ہوا دے اندر اڑنا کمال نہیں ہے اگر یہ کمال آتا دے کم تیری جیتی بھی کے پی دے در اڈنا کمال نہیں محمد کی علامی کمال بابے فرید نے دسیاسل پڑھائی پڑھا میں جہاز اڈن تے نبی دا تعلق جوڑ کے جہاز اڈن والے نے انہوں نے مار مار کے محمد دے دروازے دے لے کے آ جا ہن نبی علیہ بلا تنا اور ادی دنیا کے بعد شاہ فروق آزم دل سنا نا وا ذرا بولو صدقے جاوا میرا فاروق آزم رضی اللہ لا لو ہے جس دور پہ نادا تھی دنیا وہ دور مسلمان بھول گئے اوروں کو جگانا تھا ہم نے خود ہوش میں آنا بھول گئے سونا فاروق رضی اللہ تالا لو میرے نبی دا غلام نبی دے دربار دے اندر حاضر ہونے کائنات دا شہر شاہ کائنات دا شہر شاہ رب دا حبیب آپ آرام کر رہے ہیں وہ پلنگا تے سونے والے آتے, بیٹا تے تک سو کے خوش ہونے والے آ. اپنے نبی نو بھول گیا اپنے نبی کی زندگی نو کیوں بھول گیا ہے اپنے نبی کے کردار نو کیوں بھول گیا ہر ایک قوم ہر ایک قوم اپنے ویچے ٹور کے بچتی ہے سکھ اپنے دے پیچھے ٹورن والے ہو اپنے وڈیا کے پیچھے عیسائی اپنے وڈیا کے پیچھے ٹورن وہ سونے ہاں تیرا میرا وڈیرا کون وہ تیرے میرے وڈیرے فلموں کے کنجر نہیں رہے وہ تیر میرے وڈیرے پلان گے کھیلنے والے نہیں رہے تیرا میرا وڈیرا اوہ تیرا میرا وڈیرا تے حیا دا حیا دا شین شاہ عثمان غنی او تیرے میرے وڈیرا تے غیرت مند محمد ابن قاسم ورگے نے او تیرے میرے ورگے میں تیرے میرے وڈیرے او پلے گین دے نال کھیڈن والے او کھلاڑی نئی حضرت خالد ابن ولید ورگے او جڑے کافراں پوریا پوریاں نہ نہ تلواراں دور چھڑ دیندے تیرے میرے وڈیرے تے اون تینوں مینو اپنے وڈیریا بھول گئے سجنا فارو فاروق دمن دی اللہ خود آپ دیکھ مدینے داجدار دا مدینے داجدار دا جنہیں بارے رب فرما ہے کا پی آ یونی سونے آ, اسا تے پیار نال ہر تک دے یار کی پکڑتا ہے <تصفح> قد نرا جی کا رب فرمایا جدو جی چیرا پلٹ پلٹ کیوتا ویک ویخنے رب تیکھ پر رب فرما دائے. اسا تیرے تیر ویخنے آ ہاں دوسے ہوزل نزل وال مدینے کا تاجدال آپ چٹائی چرام فرما رہے فرو کیا جماع میرا مدینے دا تاج آپ نے اپنی کمیز اتاری کیا نے سونے دیا کیا نے سونے دیا آپ نے کمیز اتاری ہوئی چٹائی دے آرام فرما رہے نے کھجور دی چٹائی ہے نشان پہ گیا جسم جدو جدوں فاروق آزم نے ویخ رو پے اکانچو ایترو جاری ہوئے نے داڑی مبارک تر ہو گئی جا رہے دے مدینے دے دی فرمایا میرے گلام رونا کیوں ارد کی نجمالا میں بادشاہ ویخیا ہے وہ پلنگا سوندے نے دے, دے بسترے نے ریشم کا نواس تو رب نہ حبیب بے رب العالمین نے جگ تیرے واسطے بنایا ہے، تے تو چٹائی تے ستاں ہیں، میں میرے نبی کے فرمایا او میرے گلام خوش ہو جا رب العالمین نے انہوں نے دنیا دتی ہے وہ نہ دنیا پسند ہے میں محمد آخرت پسند کر ہے سو تھوڑی توجہ کر لیے اپنا گل اتنے ہوں گا آخر والے پاس لے کے جا رہے ہیں تبجی ہوگی ذرا ایک بار پیار نہیں بولو سہارے مجید آیت تھوڑا سمجھ لیجیے اللہ تعالی کیا فرمایا اللہ تعالی کیا فرمایا اللہ تعالی فرمان اللہ تعالیٰ فرمایا کا فرانو سونے سے چالی دا سامان دے چڑیا خدا بے بے مال بے دنیا ہاں محمد دی نگاہ تو حصہ نہیں ملیا, محمد دی تو ملیا. میرا دی تو میرا دی تو میرا او دیکھے دنیادار ہو سمجھا کر جی کوٹی پخانے ہوتا ننگا ہو کے ہوئے ہوٹی پخانے ہوئے گوارا کرے گا کون اک پھر کے تکنا گوارا کرے گا دیکھنا گوارا نہیں کرے گا وہ جہاں مولا نو بھول کے دنیا مست ہویا ہوئے سمجھ لے نگا ہو کے تٹی پخانے سے بیٹھا ہوئے اکھ بھر کے اگر تیری نگاہ جائے دی دیا سنسان ہو دی وال ہو پر میرے فرید دی قبر کال بھی رونق والی جی اللہ ادھر سانسی رہو نصیبا چار بولو سب اصل میں پتا ہی کیا دو ذرا خالص قسم کا ہوں اچھا ٹھیک ساڈے کو دو دو خالص کی ہوں دا ہے زبانے اصی آخر بھی دو تین مرتبہ دھو گا دیا جائے پھر ٹھیک ہو جائے اگر چار پانچ بار تقریر ہو سنا دیتی جائے تو زبان سمجھ آئی ہے یہ نہیں آئی ذرا بولو اللہ پتھر لگی نہ نہیں جانے گل ہو گئی پروانا نہیں ہوں پروانا پروانی نے گا نہ دے نہیں تا چرگ پرست نہیں تا چراغ پرست پرست میں چرغ پرست نہیں چراغ پرستو پرستواں دوال لوا پر نہ میں ہر ویل نہیں جانا ادو جانا جدو نور دیا لائٹا نہیں کر رہی ہوں جدو نور دیا لائٹاں نکل رہی میں چراغ پرست نہیں آ جڑا نور نکل رہا ہوں میں پیار کرتا وا خبر پرست ہوئی دے دے دے دے. دے دے. کو کر میں لوا چلو سبحال خلل مسلمان اللہ فرمان کی حدیث قرآن والی بھی کوئی گل ہو سکتی قرآن بھی کوئی گل ہو سکتی ہے اللہ فرمانا کہ سامنے کریے یہ نہیں جان آخرکار صبر بھی ہے میں صبر کا پیمانا جدو جی لبریز سمجھو اللہ تعالیٰ اللہ فرمایا دے. دے بنگلے کیا دے. سونے تے چاندی ہوسان سارا نے کافر ہو جانا سارا نے کافر سارا نے کافر توجہ سارا نے کافر ہو جانا سر ادھر ویکو ہوں یہ دسو کافرا کو سونے چاندی کا سامان ہے کافرا کوٹیاں سونے چاندی نا. دے لویا ہے, پلاسٹک ہے شیشا ہے اے ہون سونا چاندی دے. برتن دا. اے پلیٹ گلاس چھابیاں اے سارا اے سیٹ سونے نہیں اللہ فرمند اگر یہ تے تو کافر اے کوئی نہیں ادھر ویکو مومنا ایمان ڈا جائے گا, دا ایمان, ہون دا جائے گا کچے ایمان والے ہون ہون سونے چاندی کا سامان پاندی ان کو شیشے کا سامان ہے اندازہ تو کر تیرے میرے اندر کا کیا حال بن گیا ہے انہوں کا سامان ویڈے اندر کا کیا حال بن گیا ہے کے کے گئی مولا حساب مولا سب بھول گیا یہ درویٰ نبی قدرہ بھول گئی قرآن قرآن خوران ایک پرانی دے کتاب بنا کے آج ایک نکر دے گیا قانون مجید تعلیم ناسل نہیں کیتا جا سکتا پیچھے نہیں ٹوریا جا سکتا آخرکار دل جو بدل, جو بدل گئے وجہ کیا ہے جن بھی بیٹھے گا مولوی مسیطا تک رہے کافر میں کیا چلیا وہ تیرا کافر تنت جا رہے پر میرا محمد مستفا چانو اپنے درتے بلا رہے ئی ہے نہیں آئی میںرائیل می ہونا تاکہ یہ ابھی جو دنیا نال حال کرنا سی کر چڑیا ہے پر سونے اللہ کی عزت کی دی خسم ہے وہ جی کافر رکھ د اسا انسان نو نکایا ہے پر انسان اجت نی روڑیاں رول دتا ہے میرا محمد مستفا وہ بھاوی انسان گھٹے دے اندر در سی پر انسان اجت نرساں سے پہنچا چھوڑیا ہے اگر کافرہ کو لینا سامان نہ ہوں یہ دنیا نہ ہوں پیسہ نہ ہوتا کدے مسلمان اپنے دین تو دور نہ ہو اپنے قرآن تو دور نہ ہو اپنے اسلام تور تو نہ ہوں اپنے سراپت دور نہ ہوج اپنے سراپت دور ہو گیا اب جو اگریز نوجا جا رہا ہے آج انگریز نو جو نبی دے مقابلے دے اندر منیا جا ہے. وہ جا نو پاگل کر گیا ہے یہاں اندر پکڑ گیا ہے. پر یاد رکھ لے وہ جیڑا ایمان والا ہوئے کامل کامل مامل ہوئے وہ کافران دے مال مل ویخ کے وہ منہ و لالا نہیں گيردا ہدا بھی کوئی سامان ہے سامان دی اوسی او بھاوے ٹٹا ہوا پیالہ سی پر نسبت محمد مصطفیٰ دینا ادھر دیکھو اونے غلط میں مکان لگیا ادھر سوال ہویا ہے اندا جواب دینا میں مناسب سمجھناواں اے تے اے ویکھو سوال ہے اخر جو ادمی صحابہ کرام کے بارے میں غلط خیال کرے کہ وہ مسلمان ہے ادھر دیکھو ہے ہے سوال, آیا, سوال دا، اکرام بارے غلط خیار رکھے، بیان سبحان تو سکے جو بھی جو... قرآن <the> <borders> مولا تالا گلا مجھ کریب توجہ جو ہے گھوڑا جانور ہے جانور گھوڑا جانور گھوڑا جانور ہے جانور کتنے مولا کتنے جانور اللہ رب العالمین فرما ہے اے ایجے گھوڑے اے ایجڑے گھوڑے میرے نبی دے یار سوار ہوتے ہیں گھوڑے سے سوار ہوتے ہیں گھوڑے دوڑتے ہیں گھوڑے بجتے ہیں وہاں دے پیر وہ کتنے گھوڑ کتنے گھوڑے کا پیر وہ جد پیر پتھر بجتا ہے چیاری نکلتی ہے انسان ہی ہوندے والکہ دے, والک دے توجہو نا غور نال نہیں بیخ پر مولا عرشا والا کول کہہ کون کہہ کے کول کہہ نا تنو بنال والا فرمان دائے وہ جڑے گھوریاں دے پیرا بھی چچ گیاری پہ اٹھ دیے دی قسم مولا و تو مولا ہو کے اے گھوڑے دے پیرا نکلن والی چنگیاری گھوڑے دی چگیاری والے نہ پیر ویخنے نہ گھوڑے دی وجہ اٹھا رہے اس گھوڑے دا تعلق نبی یور سبی جڑیا ہے وہاں تعلق ساڈے یار جڑیا اصا یار دی نسبت ویخنے جانور والے نہیں آ ایک, اور ایک اور گل اس بعد نتیجہ پیش کرنا وا یہ پندرہ سپارا کھولیا آئے اللہ تالا اللہ تالا پلیتے پلیت اللہ تالا کتے دیکھو چار پنج بار فرما وکل بوہم با ستن تیرا بل وسیت وکل با ستن وکل اللہ فرما دا کتا ہے پیر وشا کے بیٹھا جگ جاندہ بار کرنا بلیاں کا بلیاں کا بوجھ بازو وشا کے بیٹھا ہے یار بس کر کے پیا کرنا جان ملتا ہے یہ آپ کتا نہیں ہے کتا تو پتا لگنا ربر دروازے انسان کجا کتا بھی ہوئے محمد کا دربار بیٹھن والا صدیق ورگا انسان ہوئے جا بارے زبان کھولے گا اس زمانے دا بولی کتا دے ہو سکتا انسان ہو سکتا شاعر آخر اسلام کا زمانے میں سکاؤ پٹھا دیا ہے اسلام کا زمانے میں سکاؤ پٹھا دیا ہے اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفح. آخری بول تو گل مکن لگی ہے آخری نے پیار اور بادشاہ گالا نکلن گسا آن نہیں فرید دا کوئی پیار نہ نا نہ لوگ گا آ جانا ہے شاہی وہ نہیں یہ ہے توجہ نہیں فرمائی نے ذرا اور بولو اللہ۔ وہ سجنا آخری گل کر لگیا آخری گل کر لگیا آخری گل کر لگیا لے سجنا اگر کوئی آخ میرے دل دے اندر بہرا خیال تا آیا ہے صحابہ کرام دے بارے گندا خیال تا آیا ہے فلاں صحابی کو فلاں گناہ فلاں عیب, کم فلا عیب والا کم ہویا ہے فلاں عیب گناہ والا کم ہویا ہے سجنا میں نبی فرمان سنا فرمایا اللہ اللہ اللہ فرمایا میرے یارہ بارے رب تریا جے رب تو ڈر آجے جے اللہ تو ڈریا جے دے بارے زبان نہ آجے یا رسول اللہ اگر جناب دے یار کو کوئی خطا ہو جاوے تو پھر فرمایا لا تتخیدوهم غارہ دولا تتخیدوهم غارہ زمبادی فرمایا اونا دے عیب ولنا نہ کیا جے میں محمد دے دربار ولوے کیا جے اور ابنا قرآن آخ دے آخدے جب کتا بھی دربار چوے احترام کریا جے قسم خدا دی وجدوں ورگا انسان ہوئے گا دربار محمد ہوئے گا احترام کیوں نہیں کرا گے نہیں مولا ہوئی ہےک تے بادل تے ہک تے بادل تے میں قرآن سورما سفارا مولاد والا فرماند ہے حضرت موس والے سلادو اسلام ہروری سلادو سلام کی آپس لڑائی ہوئی ہے اور حضرت موسا حضرت دی داڑی تو ہوئی میں دس ہے۔ حضرت موسیٰ دس، کہہ یا بادل تھیڑا ہے آخر میں بھی بادل تھی آخنا میں آخیا کیوں آخد رب دبی نے میں آخیا چلیا پھر میں کسی نو بادل سے نہیں آخر دو سبھی تار جنگ ہوئی نے لڑائیاں ہوئی نے بندے قتل ہوئے حکیم گیا پرچا سنعد ہوچا حضرت امیر معاویہ دی لڑائی ہوئی بندے ختم ہوئے حکیم کول بندہ مر گیا پرچا کیوں نہیں جباب ملنا دی سند ہے پرچا نہیں ہو سکتا سنت دے, دے پرچا نہیں ہو سکتا جنوب محمد مستفا صحافی سنت دے ان بارگاہ پرچا نہیں ہو سکتا